واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أمالكم ويغفر لكم ظلوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فأثى فوذا عظيما أما بعد فإن خير هديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بذعه ضلاله وكل ضلالة في النار فا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم بالعدل وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نفس المعلق نفس المؤمنه نفس المؤمنه معلقه بدينها حتى يخدعن اوکم خالیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معذر حاضر جمعہ آج جس موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے قرض کا قرض یعنی ڈیبٹ یا لون جسے کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی سے کچھ ادھار مانگے کسی سے قرض لے اپنی کسی ضرورت کے تحت اسے قرض کہا جاتا ہے قرض معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے معاشرے کی جہاں بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں انہیں میں سے ایک ضرورت قرض بھی ہے انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کبھی کبھی کہ انسان کو قرض لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے قرض مانگنا لینا یہ شریعت کے اندر اچھی بات نہیں ہے اگرچہ آج ہم لوگوں کا یہ معمول بن گیا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی دوسروں سے قرض لے لیتا ہے حالانکہ ضرورت نہیں اس کو قرض لینے کی لیکن پھر بھی وہ قرض لے لیتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی ہی قرض میں گزرتی ہے آپ سے قرض لیں گے آپ کا قرض دینے کے لیے دوسرے سے قرض لیں گے اس کا قرض دینے کے لیے تیسرے سے قرض لیں گے اور ایسے ہی وہ ان کی زندگی گزر جاتی قرض لینے میں حالانکہ قرض لینا یہ اچھی بات نہیں ہے معاشرے میں اسے لوگ برا سمجھتے اور شریعت کی نظر میں بھی یہ برا ہے قرض لینا صرف ضرورت کے تحت انسان کے لے جائے جب انسان بہت مجبور ہو جائے کہ قرض کے بغیر اس کی زندگی نہ چلے معاملہ نہ نپٹے تب انسان قرض لیتا ہے چھوٹی چھوٹی معمولی مالی چیزوں پر بغیر کسی ضرورت کے قرض لینا یہ شریعت میں اچھی بات نہیں اور یہ مناسب بات نہیں شریعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ ہبرامن کی پناہ مانگتے تھے قرض سے اللہ عمنی آؤز بکا من الرقس علی الحرم و من الماطم ترمزی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ برامن میں تیری پناہ چاہتا ہوں کس سے بُڑھاپے سے اور کسل یعنی سستی اور غفلت سے انسان ہمیشہ سست رہے غفلت میں رہے اللہ کا ذکر نہ کرے کوئی بھی کام کرنا ہو تو انسان سستی میں ہمیشہ رہے تو اس سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے تھے بُڑھاپے سے بھی بہت زیادہ کہ انسان بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا دوسرے کا محتاج ہو جاتا بستر پر پڑ گیا ہے اس کے ماں اس کے اولاد اس کے رشتہ دار دعائیں کرتے ہیں کبھی ان کی موت آئے گی اسے بڑی لمبی عمر کی دعا انسان کو نہیں کرنا چاہیے کہ انسان دوسرے کا محتاج بستر پر پڑ جائے پیشہ پیخانے کے لیے ضرورت دوسرے کا محتاج ہو جائے وہی جو آپ کے اپنے ہیں وہی دعائیں کریں گے کہ کب ان کی موت ہو جائے اگر آدمی دو سال تین سال بستر پر رہے دیکھیں کیا صورتحال ہو جاتی ہے اسی لیے بہت زیادہ بڑھاپے اور لمبی عمر کی دعا انسان کو نہیں کرنی چاہیے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی لمبی عمر مت دینا کہ میں دوسرے کا محتاج بن جاؤں اور کس سے اور گناہ سے اور قرض سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتے تھے جی ہاں اس طریقے سے ایک روایت آتی ہے سہ بخاری کی روایت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللّہ رسول نماز میں بھی اللّہ تعالی سے دعا کرتے تھے اللہ میں نہیں آؤ بھی کیالما غرم اللہ تعالیٰ میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ تیری مدد چاہتا ہوں تو کسی نے پوچھا ماں اکثر ماتست علمہ غرم آپ بہت زیادہ قرض سے کیوں اللّہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے کیا وجہ کیا جب دیکھیے نماز کے اندر بھی باہر بھی دعا کرتے اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قرض سے محفوظ رکھ میں قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیوں ایسا ہے تمہارے بھی نے فرمایا اندا غور دفاع اخلب جب انسان مقروض ہو جاتا ہے تب جب بات کرتا جھوٹ بولتا ہے اور جب وعدہ کرتا وعدہ خلافی کرتا ہے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو قرض کو اس کے وقت پر دے دیتے ہوں گے آپ دیکھ لیجئے وعدہ خلافی انسان ضرور کرتا ہے ایک مہینے کے لیے قرض مانگتا ہے دو مہینہ تین مہینہ سال بھر لگا دیتا ہے ایسا بہت ہوتا ہے عام طور پر 99% نائن ہوتا ہے بہت کم ایسا ہے انسان وقت سے پہلے یا وقت پر قرض کو لوٹا دے وعدہ خلافی کرتا ہے کہ ہم آپ کو دے دیں گے مہینے کے اندر ایک مہینہ آتا ہے تو پھر اور نہیں دے پاتا ہے ایک مہینہ اور مہلت دے دیجئے اگلے مہینے میں تنخواہ کی تب دیں گے اس کے بعد دے دیں گے اور اس کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے وہ کہ یہ کام آ گیا فلاں کو میں نے دے دیا یہ ضرورت پڑ گئی حالانکہ ضرورت نہیں رہتی اس کی تو جو انسان مقروض ہو جاتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا وعدہ خلافی کرتا ہے اسی لیے انسان ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ البرامن کی پناہ مانگتے تھے قرض سے قرض کی سنگینی کا اندازہ حالت میں ہو جائے تو اس کی روح معلق رہتی اللہ کے خدان انسان کی روح اس کی جان اس کی قرض کی وجہ سے معلق رہتی جب تک کہ اس کے قرض کو ادا نہ کر دیا جائے جب قرض ادا کر دیا جاتا تب اس کی روح اوپر جاتی نہ جاتی, جاتی. آپ اندازہ لگا سکتے قرض شریعت کے اندر کتنا س... نہیں یعنی اچھی بات نہیں ہے یہ بہت بہت ہی یعنی بہت بڑی مجبوری کی وجہ سے انسان کو قرض لینا چاہیے اس طریقے سے صحیح ایک حدیث آتی ہے بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ بن اکبار حدیث کے راہمی ہی کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے قرض ل... ایک جنازہ لایا گیا تو آپ نے پوچھا کیا یہ اس پر اس نے کچھ چھوڑا ہے کہا کہ نہیں کہا کہ اس پر کچھ قرضہ کہا کہ ہاں اس پر تین دینار کا قرضہ ہے تو مان نوی نے کہا کہ جاؤ تم لوگ اس پر نماز پڑھ لو تو جس آدمی پر قرض ہوتا تھا آپ اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے آپ ذرا غور کیجیے اگر قرض لینا اچھی بات ہوتی تو آپ جنازے کی نماز پڑھتے اس سے معلوم ہوتا قرض لینا اچھی بات نہیں ہے یہ. آپ اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے وہ, وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو قطعہ اس صحابی کا نام انہوں نے کہا کہ آپ جنازے کی نماز پڑھ دیجئے ان کا قرضہ میرے جن میں ہے میں ان کا قرضہ ادا کر دوں گا تب ہمارے ان کی جنازے کی نماز پڑھی اس طریقے سے ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے اگر آدمی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے قتل کر دیا جائے قطل پھر اسے شہید کر دیا جائے قتل پھر اسے زندہ کیا جائے پھر قتل کر دیا جائے وہ اللہ ما دخل الجنا اس پر دین ہو کرد ہو جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا حتائی قدا انہو ہو یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے یہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے بندوں کا کہ اللہ بھی نہیں معاف کرے گا جب تک کہ بندہ خود نہیں معاف کر دے گا جب تک قرض ادا نہیں کیا جائے گا نہیں معاف کیا جائے گا اس کا اور قیامت کے دن انسان کے پاس تو مال و دولت نہیں ہوگا تو انسان کی نیکیاں جس نے قرضہ لیا ہے کسی سے قرضہ واپس نہیں کیا اس کی نیکیاں اس آدمی کو دے دی جائیں گی اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس آدمی اس پر ڈال دیا جائے گا گنا پھر, پھر جاننا جائے گا کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرض لیتے ہیں نہ دینے ہی کی نیت سے جانتے ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے بہت سخت سزا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جو آدمی قرض لیتا ہے اس وجہ سے کہ وہ قرض ادا نہیں کرے گا تو وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے جب اس کی ملاقات ہوگی تو چور کی حیثیت سے ملاقات ہوگی اگر اس نیے سے لیتا ہے کہ میں قرض نہیں دوں گا تو چور کی حیثیت سے آدمی کی اللہ تعالی سے ملاقات ہوگی چور کیا کرتا ہے چوری کرتا نا آپ سوئے ہوئے ہیں آپ کمال چرا کر کے لے جاتا ہے ایسے یہ بھی اگر وہ بتا دے گا کہ میں قرض نہیں دوں گا تو کوئی اسے قرض نہیں دے گا وہ کہتا ہاں ہم آپ کو قرض دے دیں گے دو دن بعد دے دیں گے مہینے کے اندر دے دیں گے جھوٹ بول کر کے وہ قرض لیتا اور اس کی نیت یہ قرض ادا نہیں کرے گا تو اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسا آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اس کی ملاقات ہوگی تو اس کی ملاقات جو ہے چور کی حیثیت سے ہوگی ایک چور کی حیثیت سے ہوگی اس طریقے سے ماں بی نے فرمایا جو آدمی کی وفات ہو اور قرض سے وہ پاک ہو تو ماں نے فرمایا کہ ایسا آدمی جنت کے داخل ہوتا ہے اللہ قسور کی حدیث ہے منفار اروح جسدو جسدو جس آدمی سے کہ جس میں سے اس کی روح جدا ہو وہ ہوا بری من خلاس وہ تین چیزوں سے بری اور بیزار ہو تین چیزیں اس کے اندر نہ پائی جاتی ہوں کیوں کون سی چیزیں مین الکبری وہ دینی اور حلول دخل الجنہ تین چیزوں سے اگر وہ پاک ہے محفوظ ہے تو جنت میں داخل ہوگا ایک تکبر سے نمبر دو قرض سے نمبر تین خیانت سے تین بیماریاں تین گناہوں سے اگر وہ پاک ہے تکبر اس کے پاس نہیں ہے سب کا ادب احترام کرتا کسی کی تحقیر نہیں کرتا قرض لے کر اس کی وفات نہیں ہوئی اگر لیا مجبوری میں ادا کر دیا اس پر قرض نہیں ہے موت کے وقت اور ساتھ ہی ساتھ خیانت اس نے نہیں کیا خیانت مال لے لیا قرضہ واپس نہیں کی بھی خیانت یا اور خیانتیں بہت ہوتی ہیں تو اس طریقے سے اگر تین بیماریوں برائیوں سے پاک ہے تو ایسا انسان جنت کے داخل ہوگا اور عورت سے شادی کرنا مہر رکھنا اور مہر نہ دینے کی نیت سے خوب زیادہ مہر رکھنا یا کم رکھنا ایسا انسان کی جانتے ہیں کیا سزا ہے ایسا انسان قیامت کے دن اللہ تعالی زانی کے حصے سے ملاقات کرے گا گویا کہ ذنا کیا اس نے اپنی بیوی سے زندگی بھر معمولی بات نہیں ہے عورت کا حق ہے یہ مہر ہمارے ہاں عورتوں کا حق مہر نہیں دیتے لوگ بہت کم لوگ دیتے ہیں اب تھوڑی بہت لوگوں نے دینا شروع کیا اتنا پہلے مہر لوگ نہیں دیتے تھے زبردستی معاف کروا لیتے تھے اگر عورت خود معاف کر دے بغیر کسی زبردستی کے تو معاف ہو جائے گا کیونکہ اس کا حق لیکن زبردستی نہیں کر سکتے آپ شادی کی پہلی رات اس پر دھوس جما رہے ہیں میں تہرا شوہر ہوں میں تہرا مرد ہوں معاف نہیں کرے گی تو تو میں تیرا ایسا کروں گا ویسا کروں گا بےچاری اپنے با, ماں باپ کو بھائی بہن کو چھوڑ کر کے آپ کے گھر آئی مسکین عورت اور پہلی رات آپ اسے اپنا اپنی مردان, مردانگی دکھاتے ہیں اپنی جمع اور بہادری دکھاتے کہ میں بہت بہادر انسان ہوں میں بہت مرد ہوں مردوں پر مرد انسان مرد دکھا ہے تب مرد مانا جاتا ہے تو بیچاری ویسے بسکت کمزور اپنا سب کو چھوڑ کر کے آپ کے گھر پر آئی ہوئی آپ کے رحم و کرم کی محتاج ہے وہ آپ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیجیے تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ عمرات جو بھی آدمی کسی اور شادی کرتا ہے بے ما پلا من الما رتر کم مہر رکھے یا زیادہ مہر رکھے لئی سفی نب سی ائی پہا اور اس کے دل کے ہے کہ کا مہر نہیں خد آہا اس نے اس کو دھوکھا دیا فما تا ولا حق کہا اور وہ مر گیا اور اس عورت کا حق اس نے ادا نہیں کیا لقی اللہ یوم قیامتی ذہنی قیامت کے دن زناکار کے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا سعید ترغیب کی حدیث تو جو نہ دے مہر اور ان کی نیت یہ کہ ہم نہیں دیں گے کہ یہ ان کی سزا ہے شریعت کے اندر اس لیے بھائی عورت کا حق یہ بھی وقوق کے اندر آتا زبردستی حق نہیں معاف ہوتا ہے اگر انسان خود معاف کر دے تب معاف ہوتا ہے اس لیے جو مہر نہیں دیے ہیں عورتوں کا ابھی تک ان کو سوچنا کی بات ہے ان کے لمبے فکریہ یہ ہے کہ اپنے عورتوں کا مہر جتنا جلدی ہو سکے دے دیں اس کا حق ہے عورت کا آپ اسے برسی معاف نہیں کروا سکتے تو یہ بھی ایک قرض ہے مرد کے ذمہ جو مرد شادی کرتا ہے اس کا مہر رکھتا ہے میں نے بتایا کہ مجبوری کے اندر قرض لینا جائز ہے بغیر مجبوری کے قرض جائز نہیں ہے لیکن قرض دینا اچھی بات ہے یہ کسی کی ضرورت پوری کرنا ہے انسان واقع اگر ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت انسان کو پوری کرنی چاہیے اللہ کے اصول کے حدیث سے اللہ کا فرمان ہے وف اور خیر اللہ خیر کا کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ خیر ہے کسی کی ضرورت کو پوری کرنا اور اللہ کے اصول کے حدیث سے کل قرض صدقہ ہر انسان جو کسی کو قرض دیتا ہے کوئی بھی انسان کسی کو قرض دیتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے حسن الغری ادیس قرضہ ہوتا ہے اس طریقے سے ہمارے میں نے فرمایا ان سل فیجری مجر صدقہ جو قرض ہوتا ہے وہ صدقہ کے برابر ہوتا ہے تو کیا آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں گوئے احسان کر رہے ہیں اس کے اوپر صدقہ کر رہے ہیں اور آپ کے قرض دینے کو اس آدمی کی جو ہے ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس طریقے سے صلی اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ابن ماضا کی حسن رائے کیا فرماتے جو آدمی کسی کو دو مرتبہ قرض دیتا ہے تو اس کو ایک مرتبہ صدقہ کرنے کے برابر عزر ملتا ہے اور ایک بخاری مام بخاری نے واقعہ بیان کیا ہے ایک عالم تھے کسی سے قرض لیتے تھے مجبور تھے تو ایک تاجر کیسے لیتے تھے تاجر کو گئے قرض واپس کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میرے پاس ضرورت ہے آپ مجھے ایک مہینے کی اور مہلت دے دیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو مجھے قرض دے دو تو انہوں نے قرض دے دیا پھر اس تاجر نے کیا کیا اس تاجر نے اس کو واپس کر دیا اور یہ حدیث سنائی آپ سوچیں تاجر بزنس مین بھی اتنی حدیث جو آج کے ہم طلبہ اور بڑے بڑے لوگوں کو یہ حدیث یاد نہیں ہوگی ایک تاجر کو یہ حدیث یاد تھی اس نے کہا کہ اللہ کے سلوم کی حدیث جو کسی کو دو بار قرض دیتا ہے ایک بار صدقہ کے برابر سے ملتا ہے تو اس لیے میں نے تم سے قرض مانگ لیا اپن اب میں دوبارہ تم کو دے رہا ہوں لے جاؤ جب وقت ہوگا تب دے دینا مجھے یہ حدیث سنائی ایک تاجر نے ایک بزنس مین نے ہمارے یہاں تاجر تو پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے جھوٹ اور دھوکہ اور جھوٹی قسمیں کھا کر کے ایب کو چھپا کر کے کسی بھی طریقے سے ہم کو مال چاہیے مال چاہیے انسان مال جمع کرتا ہے تاجر تھا اللہ ڈرنے والا کہا کہ آپ کر دیجیے مجھے کر دیا پھر اس کو کہا لے جاؤ میں تمہیں دوبارہ کر دیتا تاکہ مجھے ایک صدقے کا اجر اور سوال مل جائے تو ایک انسان اگر کسی کو دو بار قرض دیتا ہے تو اللہ براہمن اس کو ایک صدقے کے برابر اجر دیتا ہے میرے بھائی قرض لینے کے کچھ آداب ہیں کچھ اس کے مسائل ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو بغیر ضرورت کے قرض نہیں لینا چاہیے نمبر دو سو پر قرض لینا اور دینا حرام سود پر قرض لینا اور دینا حرام ہے یہ, یہ چلتا ہے کیمپوں کے اندر بھی بیماری بہت عام ہو گئی ہے کہ لوگ کسی کو قرض دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ پیسہ سود لیتے ہیں ایک سو ریال دیں گے ہم آپ سے ایک سو پانچ ریال لیں گے ایک ہزار دیں گے ہم آپ سے ایک, ہزار, ایک سو ایک ہزار سو یعنی گیارہ سو ریال لیں گے یہ میرے بھائیو حرام ہے ایسا کرنا سود ہے اور سود شریعت کے اندر سخت جرم ہے سود لینے والے دینے والے لکھنے والے گواہ بننے والے سب پر لعنت بھیجی گئی ہے اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم خدیش ہے فرماتے ہیں سود کے تعلق سے اقسام ہے سود کی یا ستر شاخیں یا ستر دروازے ہیں سب سے معمولی گنا سود کا یہ ہے کہ آدمی اپنی اپنی ماں سے منہ کلا کرے نا از بلّہ اپنی اپنی ماں سے منہ کالا کرے اپنی ماں کے پاس جائے اپنی سہبت پوری کرے نوز باللہ۔ سود کا آخری درجہ جو ہے گناہ کا اتنا بڑا گنا ہے ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ سود جو ہے دیر رجل سود کا ایک درہم ایک روپیہ انسان کھاتا ہے وہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ سود حرام ہے سلاسی نے دنیا چھتیس بار جنا کرنے سے یہ بڑا گناہ سود لینا اور دینا جانتے ہوئے سود کو کھاتا ہمارے ہاں تو چلن بن گیا ہے بچی پیدا ہوئی دو لاکھ جا کر کے جمع کر دیا اٹھارہ سال کی ہوگی دو لاکھ کتنا ہو جائے گا بیس لاکھ ہو جائے گا یا پندرہ لاکھ ہو جائے گا اس کی شادی کر دیں حرام ہے یہ سب یہ سود ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ جی ہاں سخت جرم ہے یہ فکس ڈپوزٹ جو لوگ کرتے ہیں ہم بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں مجبوری میں حفاظت کے لیے پیسوں کی لیکن سود کا لینا دینا کھانا یہ حرام ہے شریعت کے اندر آپ سود نکالنے. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے بینک میں اکاؤنٹ رکھنا ضروری ہے آج کے حالات میں آپ سود کو لے کر کے اپنے اوپر مت خرچ کیجیے کہیں عام کا کام کر دیجیے کہیں پل بنوا دیجیے کوئی نل لگوا دیجیے کوئی بہت سخت بیمار ہے اس کو کینسر کی بیماری ہے یا اور کوئی بڑی بیماری ہے اس کو آپریشن کرنا پیسہ نہیں آپ اس کو دے دیجیے درجہ غریب انسان ہے کھانے پینے کی اس کی جان جانے جا رہی ہے اس کو دے دیں کوئی سود کے قرض سے دبا ہو اس آدمی کو دے دیجیے آپ اس سود کو سود میں استعمال کر لیں. لیکن اپنے اوپر استعمال کرنا شادی بیاہ میں بیٹی کی شادی کرنا اپنے داماد کو اپنے سسر کو رشتے داروں کو کھلانا یہ حرام ہے چھتیس ہزار بار دن کرنے سے یہ معمولی ربا کا اتنا سخت جرم ہے آپ اندازہ کریں کہ شریعت کے اندر کتنا سخت جرم ہے سود لینا دینا نمبر تین آپ قرض لیں تو ادائیگی کی نیت سے لیں اور جب آپ کی نیت ہوتی دینے کی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے ایک واقعہ بیان کروں بہت سچا واقعہ صحیح بخاری کا واقعہ ماں بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو کئی مرتبہ حدیث کے اندر بیان کیا بنو اسل گوا کیا ایک آدمی کسی کے پاس جاتا ہے قرض لینے کے لیے کہا تم گواہ لے کر کے آؤ کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں مسکین آدمی اللہ تعالیٰ میرے لیے گواہ کے طور پر کافی کہا کوئی زامین لے کر کے آؤ اگر تم پیسہ نہیں واپس کرو گے تو پھر میرا کیا ہوگا کہا کہ مجھے کون زمانہ دے گا مسکین آدمی ہو اللہ تعالیٰ کو میں زامین بناتا ہوں آپ میں سچا ہوں آپ مجھے قرضہ دے دی قرضہ تاجر نے وہ کر کے چلا گیا سفر پر واپس آنے کے کو کشتی نہیں مل رہی تھی بہت ڈھونڈا کام اس کا ہو گیا واپس آنا چاہ سی بخاری کے بعد واقعہ بنو اسراہیل کا ہمارے مزدور بیان کیا کہ ایک لکڑی لیے لکڑی کے اندر سو دینار رکھے اور اس کو ایک لیٹر لکھ کر کے رکھ دیا کہ میں نے بہت کوشش کیا مجھے کشتی نہیں ملی اس لیے یہ میں اس میں رکھ رہا ہوں اور اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ تعالی تو گواہ اس بات پر کہ میں نے تجھے گواہ بنایا تھا میں نے تجھے ضامین بنایا تھا اور میں کشتی کی تلاش کر رہا ہوں لیکن کشتی مجھے نہیں مل رہی ہے اب یہ مال میں نے اس آدمی سے تیرے نام سے لیا تھا تجھے گواہ بنایا تھا تجھے جامع بنایا تھا اللہ یہ مال تیرے حوالے کرتا ہوں اور یہ کہہ کر کے کہ اس نے لکڑی کے اندر پیسہ رکھ دیا اور اوپر سے اس کو شیشہ رکھ کر کے پیک کر دیا اور سمندر کے اندر اس کو ڈال دیا یہ تاجر کا مال آتا تھا سمندر پر جاتا تھا سمندر کے پاس کشتی ہماری آئے گی ایک دن گیا کشتی نہیں تھی دیکھا کہ ایک لکڑی تیرتے ہوئی آ رہی ہے ان لکڑی کو اس نے اٹھا لیا کہا چلو ہم اس کو جو ہے جلانے کا کام ہمارے آ جائے گا آگ بنانے کے لیے کھانا بنانے کے کام آئے گا جب لکڑی اس نے چیرا تو چیرتے ہی میرے بھائی وہ پیسہ ملا اور اس کا لیٹر ملا آپ دیکھیں اس کی نیت صحیح اللہ رب اللہ نے کس طریقے اس کے مال کو پہنچا دیا تک سمندر کے حوالے سمندر کے حوالے کیا لیکن پھر اللہ رب کے مال کی حفاظت کی اور مال کو تک پہنچا دیا. اب وہ بےچارہ کئی مہینوں کے بعد آتا جاتا تاجر کے پاس اور کہتا ہے کہ بھائی مجھے آپ معذور سمجھیں میں نے بہت تلاش کیا کشتی نہیں ملی اب مجھے ملی ہے یہ آپ کے عمارت آپ پیسے واپس لے لیجیے اس نے کہا کہ اللہ عرب اللہ نے آپ کے پیسے کو مجھ تک پہنچا دیا مجھے وہ پیسہ ملے گا سی بخاری کہہ دی میرے بھائی آدمی کی اگر نہیں ہے صحیح رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا دیکھیے ابھی کس طریقے سے سمندر میں ہچکولے اور سمندر میں کتنا کس طوفان آتا سمندر کے اندر کشتیاں بہ جاتی ہیں کشتیاں ڈوب جاتی ہیں لیکن اللہ رب العالمین اس لکڑی کی حفاظت فرمائی اور جس آدمی تک پہنچنا تھا اللہ نے اس آدمی تک اس کشتی کو پہنچا دیا یہ اسے لکڑی کو پہنچا دیا تو اللہ انسان کے اگر نیت صحیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی بات فرماتا جب کسی سے قرض لے نیت ادا کرنے کی یہ نیت نہ ہو کہ نہیں دیں گے تو کیا کر لیں گے ہمارے یہاں لوگ ہی ہوتا ہے قرض لیتے نہ دینے کی نہیں اسے کیا کر لیں کہ مار ڈالیں گے کہیں جان لے لیں گے مجھے کیا کر لیں گے اور اسی لیے انسان قرض لیتا رہتا ہے اور اس کی زندگی ہمیشہ اجین بن جاتی ہے اور اسی میں اس کی زندگی پوری گزرتی رہتی کہ کو سکون اور اطمینان نہیں ملتا اس لیے دینے کی نیت سے میرے بھائی ہمیشہ جو ہے قرض لیجئے اور اگر نہ دینے کی نیت نہ ہو تو اللہ کے اصول کے حدیث میں نے سنا تھی اگر کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کی نیت یہ کہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات چور کے حصے سے ہوگی اللہ کے اصول کے دیش ہے ائی رجین اللہ فیا لق یہ ابن ماضا کی صحیح روایت کی جو آدمی کسی سے قرض لیتا اور اس کی نیت, دے کی نیت دے گا تو اللہ تعالیٰ سے چور کے حصے سے ملاقات کرے گا چور ہوگا وہ ہو. چوری کی ہے اور اس طریقے سے اس کے مالکو اس نے ہڑپ لیا اس طریقے سے یہ بھی بہتر ہے کہ انسان لکھ لے اور آپ کو بتا دوں کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کیا جانتے ہیں فضیلت کے لحاظ سے نہیں لمبی ہونے کے لحاظ سے آیت الدین ہے آیت المدعین جس کو میں نے آپ کے سامنے شروع کا حصہ پڑھا پورے پیش پر آئے تھے یہ یالوزین آمنو اذا تداینتم بدین الى اجل مسمنا فاكتبوه وليكتب بينکم کاتب بالعد ای ایمان والو جب تم کسی سے قرض کاروبار کو لے دیں تو اس کو لکھ لو یہ اللہ رب العالمین کا حکم لکھ لینا چاہیے سب سے بڑی ایت دین کی ایت ہے مطلب لمبائی کے حساب سے حضرت کے سوار سے سب سے عظیم آیت ایت الکرسی ہے لیکن یہ بہت لمبی ایت ہے پورے پیج پر یہ ایت ہے میرے اس سے اندازہ ہوتا کہ دین قرض اسلام کے اندر کس قدر اہم ہے طریقے سے گواہ رکھ لیا جائے تاکہ بعد میں اختلاف اور لڑائی نہ ہو اور جب آدمی کسی کو قرض دے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرے اس کا شکریہ بھی ادا کرے اور جب وہ قرض واپس کرے تو بھی آپ اس کا شکریہ ادا کرے کہ آپ نے قرض واپس کر دیا اور قرض دیتے وقت کوئی شرط انسان نہ رکھے اگر انسان جو قرض اس نے لیا ہے اگر کچھ زیادہ اپنی طرف دے دیتا ہے تو انسان لے سکتا ہے ہمارے بھی پر ایک اونٹ کا قرض تھا تو آپ نے بہتر اونٹ اسے دے دیا آپ نے کسی کو قرض دیا مان اور آپ نے کوئی شرط نہیں رکھی نہ کچھ کہا اس سے آپ نے کسی کو دیا ایک ہزار ریال آپ کا کام ہو گیا اس نے آپ کو ایک ہزار ریال بھی واپس کر دیا آپ کی خوشبو بھی دے دیا مان لیجیے یا اس نے اپنی طرف سے کچھ پیسہ جا دے دیا آپ نے کہا نہیں اس اگر کہیں گے تو یہ حرام ہو جائے گا اگر وہ اپنی طرف سے کہ آپ نے مجھے پریشان کیا تو میں بھی اس سے بہتر دوں آپ کو تو ایسی صورت میں انسان لے سکتا ہے لیکن اگر آپ مطالبہ کریں گے یا اس میں رکھیں گے کہ آپ سے مجھے اتنا لینا ہے ایک ہزار دے رہا ہوں گیارہ چاہیے تو یہ سود ہو جائے گا یہ کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہوگا اور ایسے ہی انسان اس کو وقت پیدا کرے اور کیونکہ وعدہ خلافی نہ کرے اور اگر انسان مجبور ہو جائے اور انسان اگر مہلت چاہے تھا تو اس کو مہلت دے دینا چاہیے جیسا کہ اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تو یہ کچھ مسائل تھے میرے بھائی جو میں نے قرض کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں قرض سے محفوظ رکھے ہیں جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرنے کی توفیق ہے جو مقروض ہیں اللّہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرنے کی توفی دے اللہ اب ہمیں رزقِ حرار عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی اور معمانداری عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے ہر برائی سے محفوظ رکھے آمین بارک اللہ و لکم اللہفقان عظیم و, و, و ذکر حکیم نُتا جو کروم کریم الکمرحیم